پنج پہلے تعلیم بندہ فیر ہے ماحول نظام کی تعلیم نال ذہن بنتا ہے تعلیم چنگے ذہن چنگا تعلیم تعلیم گندی ذہن بنتا ہے ٹھیک ہے اس ترتیب نال کوئی مائی دلال دانشور اخلاق نہیں کرے دلیفت دلیفت ذہن نال بنتا ہے بندہ ذہن چنگا بندہ چنگا ذہن بنتا ہے بندہ ایں میں ہے بندے نال بندا ہے ماحول بندے رلتے نے ماحول بندا ہے بندے چنگے ماحول چنگا بندے گندے ماحول گندا بالکل <سؤال> نہیں ادھر ہو سکدا ہے بندیاں نال بندا ہے نظام حکومت دا جو تو تھوڑے ہن نے انساناں اچ نکلنے نے بندیاں وچوں ہی بادشاہ بننے نے بندیاں وچوں ہی عملے تیار ہونے نے سارے حکومت سرکاری نہیں بالکل بنا بھی ٹھیک ہے آگا ماحول چنگا نظام چنگا ماحول گندہ نظام گندا سمجھ نہیں کہ کہ نظام پہلے اور ماحول اصل حکومت بنا اوام مسلط کر یہ اتنے اٹ رکھ لو ہل جہاں چ بہ کے مرضی گل کرو پچو یار نظام حکومت کا کیسا حکومت حکومت ہو گیا ماہول گل کرو لوکا بندے بندے رہے ہیل لگا جناب حضرت مڈ کی تعلیم ہوں اس بدھو قوم نال جدو کریں گے تالیم دل مولا بغیر مولا عوام جی وہ حضرت صاحب تعلیم نور تعلیم روشنی تالیم ترقی یہ خلاف بولن کیا پا کے اوت پلیتی کمی آئی اے جی شعور اتنے بے شوری کیوں آ گئی ساری ہوں لازمن با ت اے تعلیم گندی ہے تو اتے گند پایا ہے انہیں ٹھیک ہے اون ساڑھا سوال اے کہ دسو گندی تعلیم تو اسی آن رسول اکرم دی یہ تعلیم حضور نے آکھا ہے ٹھیک ہے انہوں نے پوچھو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے تعلیم آپ دی یہاں تعلیم جو گند پائی کر یہ گندی تعلیم تھے اے پھر حضور دی تعلیم نو گندہ کہہ رہے ہیں تالیم گند ہو سکتی کسی گندے ہوئی نا بالکل گندی تالیم کسی گندے تا گند پایا رسولہ پی گند نا کر ساف کر دی چڑ دی, دی. ہی تعلیم سی دلکل. بندے سنگ سن د بندے بدل محول نال نظام ایسا بدلیا بندے آئے سن جگارم پائی گڑی سمجھ نہیں آ رہی گل بالکل ادا جواب روی زمین दो काट के बाट बोल नहीं सकनगे दू क्या चारा नहीं होना पूरा हो गया ठीक है थीके? दूसरे नंबर हम सवाल ये है कि यार, دی تعلیم تالیم آخر گند جو ہوئی تو گندی ہوئی کی شو گندہ بالکل بالکل ہوں اونا پہلے نمبر تے چلے چلو کہ تعلیم جڑی ہے نا ہر دی تعلیم, تعلیم دا لفظ یہ کی کی تقسیل کیا مطلب کسی کو بار بار, جنوان بار, بار. دا. سمجھ لگی, لگی. جی لگی لگ. ایک ہونے ایک مستری دا ارفی معنی ہے معنی <تصفح> مستری دیکھا جائے ہے عمل اگلے بار بار نقل کرنا منتقل کرنا اس فیل نالیمان لوگ کسی قوم کے فکر و عمل نو منتقل, کر. منتقل کرنا ihtista, comunque... یمس بالکل اچھا خود فکر و عمل جڑا ہے اونوں بھی تعلیمات دے نے بالکل جویں نے اسلام پھر اس اعتماد نال جمع بھی ہو سکتی تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی یعنی کیا مطلب اسلامی اقائد و اعمال انہاں کی کہہ رہے ہیں اسلامی सरकार दे ने। ना तालीम दो माने माने जमा असा बना रहे उर्फी माना हासिल لوگوں کیونکہ عقائد اور, اور, اور جی. امال کسی قوم اسلام قوم دو. اصل اگر بڑی تقسیم جس کو کہتے ہیں نا تقسیم اولی ابتدائی تقسیم اگر کرو گے تو تعلیم دو قسم کی تقسیم ہوگی ایک تعلیم مسلمانوں کی قوم ہے دنیا میں دو ہے ایک مسلم کافر انسانوں سے مخاطب ہوگر. اللہ فرما رہا ہے اس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے بعض مومن ہیں بعض کافر دو قوموں قوم کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ हم. دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ ایک مومن قوم مسلم قوم ایک اس کے بیچ میں کوئی قوم نہیں ہے دو قومی نظریہ قرآن مجید نے پیش کیا اسلام نے پیش لگی. میں نے مذہب سے کیا وطن ہے قرآن ایک, ایک تنبیہ کر کردیا دو قومی نظریہ ایک سرسوور نے پیش کی تا. حسین بندی نے پیش کیا <coughs> جنا یہ <coughs> ایک ہندو گاؤں میں ایک مسلم انگریز یہ جی, تو ہمارے آخا ہے نا ادھر تو بات کرنی نہیں ہے ان کو تقسیم میں رکھنے کا مقصد ہی نہیں وہ تو پی ہو گئے نا ہندو بلاقابلہ کر کے بچہ وہ ہے کے ساتھ نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے نہیں رہتے کیا ڈل پوچھ دوسلم پنگریز اونگل دتی خرا میرے انگریز کی ستوجا جنگ آزادی سارے پی گئے سن گل ہو کدھر پہ جانے اس واسطے میں میں خدا رکھ دو کی تقسیم میں خدا تقسیم ہو رہی ہے تو انگریز خدا کیسے شامل ہو جائے گلا صرف پوچھ دوسری یہ بھی پوچھا دسو جو ووٹان, ووٹان, ووٹان دے دے نے, نے. کے جی ہو چار سو؟ اچھا سور قبول ہے. او تے خدا. من جو کتنے بیٹھے نے خدا انہوں نہ ہونے تقسیم اجلیہ ہونے نہیں نہ انتخاب اجلیہ ہونے خدا مستطنائے با لگتا رہا ہے ارے بھائی نیچے ہو کر وہ ٹٹو کا بچہ وہاں بھی بہن جو یہ شیعہ یہ برائلر یہ تم سارا نیچے لگ کر انگریز ہیں تم اس کو خدا مانو بغیر تو اس کے خلاف نہیں سوچنا خبرکار تم نے اس کی تقسیم کا بھی نہیں سوچنا خدا کو بانڈ رہا جاتے ہیں بغیرر کے بچے تالیمات کی اکاد آ مال کو بول دو تقسیم ابتدائی تقسیم انسانوں کی کی تو دو اسم ہو گی مسلم کافت ٹھیک ہے پھر مسلم کی تقسیم کرو مسلم فرا کے باطلا میں چاہیں لگی سنت آ گئے آ گئی اچھا ہوں فیر آ کے باطلا دہار فرقے دیا تعلیم ہے جہمیا کی علادہ ہے موتا کی علادہ ہے کیونکہ ان کے عقائد اور اعمال مختلف भाभी है न्यो पढ़ाते कुरान आदिश ने सकूल जिना कुरान आदिश पढ़ा ने ओ दियो बंदिया मदरसे मदरसा बनाई बैठा है समझ नहीं जिना चेर हर काम तो उत्ताद लाख किताबा पढ़ के मरके सिर पटक पटक मर जाओ جنا چر استاد نہیں سمجھ نہیں آئے میں کے مرد اتنے مردوں کو ہی لینا پہ آپ اچھی ہوں سر سر تو پیروں تک لے فکر جی نا یویت مخالفت دی. مخالفت دی. کے مک کیا یہ جان ہاں ہم پہلے یہودیت کے دشمن ہیں دلے پہلے اقائد اچھا اب تعلیم ہر جی میں جی میں قوم تقسیم ہوتی جائے گی میں تعلیم بھی تقسیم ہے آخر نظریات میں فرق پڑتا ہے نا جب پڑتا ہے تو ہر قوم اپنے نظریات پھیلانا چاہتی ہے جن جی کے لئے پھیلانے تعلیم دیو اور بولنا ڈورو بیٹھے باندروں پتہ ہی ماشاء اللہ جی ادھرہ صاحب میں ادھرہ پہ بڑا پڑا ہوں گا ادھرہ بھائی ادھرہ پہ مضروف ہوں نہیں جانتیاں کدھی بھی بانتے ہیں پتہ لگے توسرے مضروف ہے چتر کھان جو گے جے تو آنے سمجھیں کونی ادھرہ بانتے پہ چاہ زرب لا آلہ ادھرہ دیکھیں ٹائی سو مار دیتے ہیں کھوارے اور کھاہر دے اندر کھوارے اور کھاہر دے اندر ٹائی سو زرب لگی کرتی ہے جب فکر کی سان پہ فکر کی سان سان جانا جی چڑھا چوریا تیز کرتے فندا دی تے بٹی دے اوتے جڑ جائے نا تیغ <coughs> <tayhe> خودی غیرت دی غیرت دی تلوار فخر دی جڑ جائے نا شان تے دیکھ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہی پھر ایک مرد خدا جڑا ہے وہ فوجاں دا کام ہے فوج پوریوں کام نہیں کر سکتی کلا شیر جڑا خدا دا حضرتہ ورگا کرتا ہے اتھ کلاں کہ نہیں جگ نجائی سارے جگ نٹی نہیں سچی دسی ای ای بندے مارنے حق دق دے رو گیا اللہ, اللہ تعالی نے मेरा दुश्मन दो महीने के आप मिल दी है, फिर बैठा भी ऊना जिना सा वारस ने आप देख रोक तो है हिंदूमिया अगर हिंदू अपनी तालीम छू नी रह लगो सिनीम छाई مال یہ اسی آن ادو اقائد آ مال پڑھنے جہاں یہ مطلب پڑھایا جا ہی مطلب پڑھایا جانے کدی مشنری سکول تھے جنہیں شاہیت پڑھائی جاتی تھی میں نے کہا یہود نسارا ایک ہے یورپ یورپ والے ایک ہے ان کا مذہب ہر ایک کا علیحدہ یہود کا لہذا مذہب ہے دوسری ہے ان کی تہذیب مذہب ان کے جدا جدا ہیں تہذیب ان کی مشترکہ کیا کیا مذہب, مذہب مختلف تہذیب قدم ہوئی ہے داسانو تاریخ ہے کس تاریخ یہ سائنسی تاریخ کی ہے जब सहसा नजाद मधब की पाबंदी करे असल शरारत योदी यूदी ने ईसाइया तबाह अपने मधर जो कुछ ओर है उते। उते उते लेकिन ओ आपने जेड़ी ना پلیتی وہ پلیتی جو زناب جو آزادی ہے نا وہ او او ساری اونے وہ او دے مذہب داخل سی پہلوں کنجد یہ آیاشیہ پر صدقی میں مر انہوں نے ایک کام کی تا وہ سائنسی دور سائنس کے دعائی کہ نیچریت آئی نیچریت دو تینا اتفاق کی نیچریت کی کہ دنیا ہے आखरत है अगर आखरत कोई मे दुनिया की खातर मे आखरत खातर आखरत ना मने दुनिया की खातर का की मतलब की भाई दुनिया के मफाद की खातर आखरत गल पै जा तो कर लो नहीं तो ना करो आखिरत वोट लेने के नमाज पढ़ लो چکا لو مر روزے پتا میں مفاد کی خاطر تصور لو اور نیکی دا تصور بدلو برائی کام دنیا دے مفاد نو نقصان دے رب ہے کون دخل برائی کا لفظ رہنے دو گناہ رہنے دو یہ گناگار ہے لیکن مانا کی کرو کہ دنیاوی وفادات ہمارے جو ہے نا ممتاز مجرم لگی جی لگی لگ میڈ ساری نکل آئی مجرم کو مفادات حاصل قرآن بھی خاطر دنیاوی مفادات جرے سادے ہیں دنیاوی نظام میں سادہ جو کچھ <سؤال> اس نظام واسطے جڑا بندہ کوشش کر کے حتیٰ کہ برائیاں کرے لیکن وہ برائی سے فائدہ دنیا ہماری کو ہوتا ہے تو برائی نہیں کیا پیادا ایسا شخص نیک ہے اور وہ شخص برا ہے اُلٹ کر دیا مطلبی پھیر دے کتھے دے کتھے دے دیتا ہے جنہیں پولیٹیکل مطلب یعنی کیا مطلب کہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے دنیاوی خواہشات کے لیے پرانے پاک بیان ہے کیا سب نے جا پاک سے میں رسول خلاف کرد ایک فریق نوٹ بولن ڈی مسل کال کر کے دیا ख अगर देखो इन्होंने की इस्लाम लाना चाहते ने तुडे से तखतून कदर कर ایک ہے یورپی مذہب یورپی مذاہب ہیں لیکن یورپ کی تہذیب تہذیب کا خلاصہ کیا ہے لادینیت لا کیا مطلب کہ کی دین تین چیزیں ہیں سیاست معاشرت معیشت سیاست معاشرت معیشت سیاست کیا ہے حکومت معاشرت کیا رہن سہن महेश रोजगार शुकर तीन दिन दखल नहीं इस्लाम के मुताबिक चलाओ खबरदार इंत पसंद है अगर वो असला उठा कर कोशिश करने लगे तो दहशत गर्द मार्क बल्कि दहशत गर्दी के मैं सिर्फ गल की थी। कुछ आवेद नहीं कर सकता, तो मैं लग लग। इस्लामी होनी चाहिए मईशत भेन भी चाम है, दफ्तर लगी भेन फैक्ट्री लगी पत्त रोजाना फेरे पवा के रुपये दस हजार रात ला के جی کرنے چلن ڈیا تو فرما یاد رہنا مطلب ایس کا یاد رہا دعا کرے گا پھر چکل چلنے دعا کریے جن اسلام نے فرض کیا فرض دباؤ لا مطلب دے کہ دین کا ان تینوں چیزوں میں کوئی تعلق اند... نہیں ہے دست اندازی نہیں مداخلت نہیں ہے سمجھ لگی ہاں جی ہاں جی جس کو خدا کہتے ہیں سمجھو مر چکا ہے اگر ہے تعلیم بھی آ گئی سارا شرط بہت کچھ اے نظریہ سوچ فرنگیا نے بنائی یہود نے بنایا سالے نے تو یہودیاں بنائی بنا کے دستی یہ بن گئی مشترکہ تہذیب کی مشترکہ یورپ کی تہذیب مشترکہ مذہب وکھرے وکھرے ہیں اچھا بھائی چشتی یورپ کے مذہب سے کیا نتیجہ ملتا ہے اور یورپ کی تہذیب سے کیا نتیجہ نتیجنفرد تو بتانا دونوں میں اے؟ um. ارے بھائی یہودی مذہب اپنا ہے کوئی بنے گا اسلام سے نکل کر کیا بن جائے گا یہودی جڑا اسلام تو نکلے گا تو یہودیت مذہب اختیار کرے گا یہودیت ہوگی بن جائے گا یہودی جہاں ادھر نکلے تو عیسائی مذہب اختیار کروگی بن جائے گا اب یہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے نکل جائے کسی مذہب میں داخل نہ ہو اسلام سے نکلے گا کافر تو بن گیا مرتک تو ہو گیا ہو گیا بالکل اب کسی مذہب میں داخل ہونا نہ ہونا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے ہمارا مقصود ہے اسلام سے نکالنا نکالنا نہیں آ رہی دوسرے لفظوں میں چشتی اس کو کیا کہتے ہیں اسلام سے نکل گیا اور کسی مذہب میں گیا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ارے بھائی اس کو منافع ادھر جاتا ہم اس کو پہچان جاتے یہ یہودی ہے مرتا ہو گیا یہ اب یہ بہن چود اسلام کا نام نہیں چھوڑتا کلمہ نہیں چھوڑتا کلاوت قرآن کی نہیں چھوڑتا اس بہن چود کا کیا کیا جائے یہ بہن سو عبد اللہ بین ہے جو رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہے کتا لیکن یہ اتنا بڑا کافر ہے کہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے پھر رسول اس کو کرتا پہنائے اپنا کمیز پہنائے اپنے ہاتھوں سے دفنا یہ پھر بھی نہیں بخشا جاتا یہ اتنا بڑا کافر ہے سمجھ نہیں آ رہی یار ابو طالب کو فائدہ پہنچ گیا وہ جو کافر تھا کلو کُھلا رسول اللہ کی خدمت یار کی اس کا فائدہ پہنچ گیا کہ تخنوں تک اس کے آگے اوپر جسم محفوظ ہے یار دماغ کھول رہا یار آپ سے بھی پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو ابو میں ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا فرمایا میری وجہ سے اس کے اگر میں نہ ہوتا تو سارا آگ میں سمجھ نہیں آ رہی لیکن عبداللہ بن بین کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہنا رہے ہیں لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا معلومات سی بخشیش آئی نہیں کیوں یہ اسلام سے نکل کر منافق بن رہا ہے یہودی بن جاتا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یہ عیسائی بن جاتا بہت کو ارے پریشان تو نہ ہوتے کم از کم یہ ہماری پریشانی کا لانتی باعث اس وجہ سے بن گیا یہ اسلام سے نکلا اور مسلمان پہچان نہیں سکتے کہ یہ کافر ہو گیا کافر ہو گیا ہے یہ مناسمان سے بتا ہوئے یہ سیاسی کافر پیدان بالکل بالکل لیکن اب اب ایمان سے بتا نواز گنجے نے کہا تھا کہ مردائی ہمارے بھائی ہیں روڑا پائی پھر तबसिला कियाजरम आख्या है। अमली तौर तजरम बना साबित करके ओन फटे लाया फटे लाने पेश कर दिता है ये हकूमत मोमे ने سلام تصویر تا hmm. اللہ تالا نے جو پڑھدے پڑھا دیا سمجھ دے اللہ تعالی نے اللہ تھا. اگر دین کی تو, فرما دین ہوں. تو ملت کمانا ملت تو ہوا ہے <سؤال> ملت ما املہ علیہ قوم اے متفقہ علیہ القوم جس پر کوئی قوم اتفاق کر لے اب یورپی قوم نے لا دین تہذیب پر اتفاق کر لیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ملا اے پیر اے عوام اے مسلح کلمہ پڑھنے والے تو یہودی نہ بن تو عیسائی نہ بن صرف ہماری دین تہذیب کو قبول کر لے تعلیم کو قبول کر لے ہم تم پر راضی ہیں ہما ملہ یورپ کے دروازے عرفان شیطان شاہ کے لیے بھی کھلے ہیں فلانے شیطان ملہ کے لیے کھلے ہیں چشتی کے لیے نہیں کھلے چشتی یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہے وہاں پر کیسے رہ سکتا ہے ادھر پابندی لگا دو اس پر کیوں اس وجہ سے کہ یہ تہذیب کا دشمن ہے ان پر راضی ہیں ملت کی جو پیروی ملت ہے تہذیب ارے بھائی اس وقت کا اس وقت کی ہماری پریشانی یہودی مذہب نہیں ہے عیسائی مذہب نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہودی مذہب کے اندر کوئی کشش نہیں اسلام کے مقابلے میں جس کی وجہ سے وہ ہمارے مسلمان کو کھینچ سکے اپنی طرف ارے عیسائی مذہب میں کوئی کشش نہیں ہے کیونکہ صداقت نام کی چیز نہیں ہے ان کے اندر وہ کیسے ہمارے بندے کو کھینچ سکتے تھے لیکن تہذیب کے اندر ایک کشش ہے وہ کیا کہ تہذیب ہے نفسانی نفس ہے کتا کتے کے سامنے ہڈی جی جدھر مرضی لے جاؤ اب ملا کا نفس بھی پاگل ہو کر چل رہا ہے اس کے پیچھے ارے پیر صاحب جو ہے وہ بھی ہلکے کتے کی طرف لپک رہے ہیں اب وہی بچ سکتا ہے جو نفس کا دشمن کا خیش نفس بری جو ہوتی ہے خیش نفس کی فرمایا اتبا مت کر ورنہ لکھ کے راستے سے تجھے پھٹکا دے گی یہ ہے اصل اب اقبال یہاں پر بولتا ہے وہ کہتا ہے مجھ کو تو سکھا دی ہے یا فرند میں زندیقی کتابیں کھولو فتح کی اسلام کی زبان کے اندر جس کو منافق کہتے تھے رسول احرم کے زمانہ احدث میں قرآن میں ہمارے فرقہ اس کو زندیق کہتے ہیں اللہ میں اقبال کہتا ہے سکولیوں کی زبان سے کہہ رہا ہے سکول کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے تمہیں بات پیاری جی جی جی جی کہتے ہیں ان لسانِ لانے فلا کی زبان سے وہ بول رہا ہے یعنی فلاں فرماتے ہیں مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی یار مجھے تو تعلیم دے کر زندگی بنا دی ہے میں تو زندگی ہوں اندر کا منافق ہوں میں تو مانگتا نہیں ہے پڑھتا ہوں میں ایمان ایمان کیا چیز ہے سالیکل میں پڑھنے کا نام ایمان ہے ہاں من تو قبل تو جمیکامی کہ میں نے اللہ کے تمام احکام کو کیا کیا قبول کیا تو بولو تمام احکام, احکام خداوندی کے قبول کرنے سے مومن بنتا ہے ایسے کہ نہیں سبول قبول کرتے ہیں مرضی کا حکم قبول کرتے ہیں بہن جو مرضی کے خلاف ہے وہ مانتے نہیں ہے وہ ہمیں کہتے ہیں اب جی, ایمان سے بتاؤ یہ جی, تمہارے ملک کے اندر یہ قانون ہے زنا ابلپا سے پتہ نہیں کیا کیا کوفر کا, یہ, یہی یہی بتاؤ کہ جو گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے اس کی سزا پھانسی ہے تمہارے ملک کے اندر یہ قانون اسلام کا ہے اسلام کا قانون کہو گے کس کا ہے کوفر کا ہے نا ان کے <laughs> اب یہ کوفر کا قانون جو ہے اس کو وہ اسلام سمجھتے قبل تو جب یہ آکر میں کہاں گیا خبیس ملا کو لانتیوں کو مفتی بنے ہوئے ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایمان بجمل کیا چیز ہے؟ وہ لانتی کیا کرے گا فتح شامی کو اسی وجہ سے علامہ اقبال جب حسین احمد مدنی وہ خنزیل شیطان نے کہا تھا کہ قومیں میں وطن سے بنتی ہیں اور علامہ کو کہا تھا کہ تمہیں علامہ اقبال تم نے لسان اور عرب نہیں پڑی شہاد جہوری کی نہیں پڑی فلاں کتاب لوگت کی نہیں پڑی فلاں نہیں پڑی اللہ میں نے کہا جہاں تک میرے عربی سے کم واقتیت کا تانہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے میں عربی کے زبان اتنا نہیں جانتا لیکن مولانا اللہ <تصفح> نے کہا آپ نے فلاں فلاں سالود کی کتاب نہیں پڑی میں مولانا سے کہوں گا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑی اللہ میں نے پھر لکھا تھا اس خط کے نیچے جو خط لکھا تھا نا حسین احمد مدنی کو ملتے ہیں بازار میں حسین احمد مدنی نیچے لکھا تھا فقی ہے شہر کارو ہے لغت ہائے حجازی کا خزانے زبان اکل سے پیر لگا خزانہ ایمان دا۔ ایمان تو فارغ جیتا کو زمان. زمان کیا کرے گا پوچھ ادھر دیکھ کس میں تمہیں قبل تو جمیا کام نظر آتا ہے وہ جس کے سامنے اجماعی مسائل کتی مسائل ایمان سے بتاؤ تمہارے ملک کا قانون ہے آنے میں چل رہا ہے کہ اگر میاں اپنی بیوی کے ساتھ بغیر رضامندی کے ہم استری کرے تو زنا کا پرچہ ہوگا کوئی بتاؤ اس سے قبل تو جمیا اکام ہی ہے کہ یا یہاں پر یہ کہو گے کہ قبل تو بعد آکام ہی وما قبل تو بعد بعض میں نے قبول کی باز نہیں ایسے ہے نا بے بہادل کتاب فرو نہ بے بہادل یہ وقت پوری ہو اب وہی تحریب فرنگی لا دین تھا جس کو ملت کہا قرآن مجید نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہودی بنا گیا اچھا وہ دیکھ میرے قرآن میرے مالک کے علم کو دیکھ سبحان اللہ قرآن کی عظمت کو دے کیا فرما تھا یہ بتاؤ کیا دنیا میں اور کافر نہیں تھے یہ مشرقین نہیں تھے چلو اس وقت تو مشرقین موجود تھے نا اللہ تعالیٰ یہ جی نہیں کہتا یہ کیوں نہیں فرمایا لن تر تردو انکل یہود ولنسارا ولن صرف یہود نسارہ کا نام کیوں رکھا بولو کیوں نہیں کر ذکر کیا پرساد ملت فرمایا کوئی ملا اس راز تک نہیں پہنچ سکتا علامہ اقبال کہتا ہے تیرے پہ جب تک نہ ہو نظول کتاب پہ جب تک نہ ہوا کشا ہے ناراضی نہ نا صاحب ہرا کشا ہے ناراضی فرماتے ہو اے ملا جب تک دل دل کے رب قرآن ماں مطلب نہ سمجھا بھی نا نہ راضی گنڈ کھول دئی تو نہ کشاف والے کو دی گئی کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف ارے یار کشاف یہ گرا کشا کیوں کہا آگے کشاف کی مناسب کیوں کہ کشاف کا مانا ہے بہت کھولنے والا اس کتاب کا نام اس نے کشاف رکھا کہ مانی مطالب کو بہت کھولنے والی ہے تو کھول ہی جاتی ہے گاٹھ گرا خوشا ہے میں کھول ہو نہ ہوتا کہ نے اس وجہ سے میرا رب شہادہ دیکھ رہا تھا جانتا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یہود نے سارا وقت آئے گا ایسی دور میں یہود نے سارا تہذیب بنائیں گے ایمان سے بتاؤ ہندو نے بنائی ہے یہ تہذیب دین سکھوں نے بنائی ہے کدھر سے آئی ہے مم. ادھر سے آئی ہے میرے رب نے پہلے بتا دیا کہیں اچھا گے مل رہا ہوں وہ ایسی لانتی تہذیب بنائیں گے عقائد اور اعمال کا مجموعہ مخصوص افکار کا اور اعمال کا مجموعہ جس میں تم بحیرت بنو گے ایمان بنو گے غانتی ترین بنو گے خدا رسول کے دشمن بنو گے بہن چوتھ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے رہیں گے کے رسول بھی سمجھتے رہیں گے وہ آبی بغیر کہ اپنی توحید کہے گا میرے پاس توحید ہے لیکن ایمان یہاں پر اکبر البادی انہوں نے کہا نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے مزا ہے فقط ایمان رہ جاتا بریل بھی کیا سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی اللہ تعالی نے آج جو ملا ان کی ملت یعنی ان کی تحزیب ان کے افکار و امال کو صحیح ترقی سمجھتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے وہ نورانی ہے تو میں نے کہا یہ بتاؤ یہ خواص ہیں یا عوام ہے ہیں taya, نورانی یار یہ تو تمام خواص لوگ نا عوام تو عوام ہوتی ہے یہ تو حضرات ہیں نا میں نے کہا یہ بتاؤ یار خواص و عوام میں مابعل امتیاز کیا ہوتا ہے لانتی بتاؤ پر کس لوگ अगर सोच और अमल खवास का अवाम जैसा हो कुछ खाली टोपी से खास बन जाएगा नहीं दाढ़े से बन जाएगा से बन गया ये खबास में से हो गया वो आवाम में से हो गया ये शक्ल और सूरत की बनावट जो है महादेशी से फिर फर्क हो जाएगा तो वो तो आवाम में भी बाज होते हैं जिनके पास टोपी भी होती है ये दाढ़ा जाड़ा भी आ जाता है सब कुछ आ जाता है लेकिन होता, होता लाम तरीना वाली चलो अगर मोमन भी हो फिर उसकी दाढ़ी भी हो उसकी पग भी हो इमामा भी होता मोमन की दाढ़ी गायेंगे ना दूसरे जाड़ा कोई का दाढ़ा झाड़ा गएंगे कोई दाढ़िया कोई बात नहीं अगर के बंदे आपको हजारों नजर आएंगे जिनके साथ इमामा है, पे है। आलम बैठे یہ خواص شمار کریں گے کیا نورانی صاحب خواص ہے نا اچھا آپ بتاؤ اگر عمل عمل فکر و میں حضرت برابر ہوں کافر کے کنجر کے مرتدوں کے تو خواص کیسے کیسے جی سشتی صاحب وضاحت کریں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کھانے پہاڑ کے اندر داخل ہو جائے گی ایسی जी वो कैसे <coughs> कैसे आप कर रहे हैं बराबरी कैसे भाई हिमान से बताओ सकूल का पूछो ये गलत कहता है ये सही सही हिंदू से सिख से कंजल से भाभी से, से, से नुरानी से मुफ्ती साहब से कंजल सारे एक हो गए आगे चलते हैं वोट पूछो यहूदी से ईसाई से हिंदू से सिख से नूरानी न्याजी से काजमी से نگاہ میں صحیح ہے برا ہوتا پردگی عورتیں آزاد ہونی چاہیے سارا بھی کہہ رہے ہیں پلان کہہ رہے ہیں پلان میں اور کیا جائے گا جی گھر میں رہا ہے بھی صاحب آئے ان کے جب بھی آپ بوا گے پتہ کرے گا تو حضرت کے گھر والے جو ہیں وہ یہاں پر بازار میں شاپنگ کرنے گئے یا لندن کے بازار میں شاپنگ یہ مساوات برابری فکر و عمل میں کافروں کے ساتھ ہو رہی ہے اسلام حالی اور بلند رہتا ہے کیا مطلب وہ لائن اسلام نظر... اسلام جس کے پاس ہوگا وہ بھی نظریات کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے ممتاز ہوگا پوری دنیا والوں سے وہ کنجر جو ہے ممتاز ہونے کی بجائے مشترک ہے ممتاز ہونے کی بجائے جو شریک ہے برابر کا ہے ان کے مساوی ہو گیا ہم فلا ہو گیا یہ بتا یہ خواص کا ہاں? یہ تو ایمان سے بھی پالو ہو گیا یہ تو ان کے ساتھ ज <laughs> हो गई मैं कसम एक गोली सारे जागरूक कर दी तक सारे जागरूक कर ना मुला बचे ना कोई आवाम जेडे मोहमेट हो चुक लगे छोटा कुछ होगा अब तालीम के अंदर उन्होंने यही उन हमारी मिशत भी हमारी मुआशरत भी हमारी تعلیم کے اندر اگر قرآن ہے حدیث ہے کچھ بھی رکھا ہے اس کو ان تین چیزوں کے موافق رکھا ہے مخالف جو کچھ ہے اس کو داخل تعلیم میں نہیں کر سکتے وہ جا سکول یہ سمجھ گیا ہے کہ لا دین ہے دین اور لا دین نقیز نہ مجتمع ہو سکتی ہیں نہ نقیز مرتفے ہو سکتی ہیں یہی اس نقطے کو وہ سمجھا تھا عبد القیوم اخبار قیوم ازباروی جامعہ نظامیہ کا مفتی اس بات کو سمجھتا تھا وہ وجہ سے اس نے حکومت کے ایک اجلاس میں اس نے کہا کہ ہم یہاں تعلیم دو تعلیم جمع کر لیتے لیکن ہم کیسے کریں کیا کریں کہ دو تعلیموں کو جمع کریں تو کیسے کریں کہ یہ تو دو نقیزین ہیں جن کو جمع نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دین کی دین کا اس بات ہے ایک دین کی نفی ہے ایک تعلیم میں دین کی نفی ہے جب نفی ہے مخالفت ہے تو آپ دونوں کو جمع کیسے کریں نقیز جمع نہیں ہو سکتی تقسیم کی میرے پاس تھا. یہ مناظرے میں, میں نے پیش کی اب اسی سے سارے جواب ہو گئے کہ جب تعلیم اللہ دین ہے تو غیر اور وہ پانچ چیزوں کا تبصرہ پہلے سمجھا چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں کہ نہیں اس کے اندر ساری وضاحت کر دی ہے کہ اصل تمام یہ چار ارکان جو برباد ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ وہ تعلیم لا دین کو <سؤال> سمجھ نہیں آ رہی دین کیا ہے بگوان اللہ اللہ کی وجہ کس کے لیے نور انوار وغیرہ کھلا نہیں پڑتے اللہ اس پر چلا کر اللہ اس پر چل کر لوگ اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق دنیا آخرت کی بھلائی پائے دنیا خرت کی بھلائی یہ دین سے مل دین کی نفی جس تعلیم میں ہوگی وہ دنیا بھی تباہ کرے گا, گا. نہ ذہن تنگے نہ بندے چنگے نہ ماحول تنگا نہ پوری دنیا دے پچا نہیں رہے ہیں وہ لانتا ہوں پائی جا رہے ہیں اسی طرح اور سمجھ لگی یہ <سطور> سمجھنے کی ضرورت ہے اب حوالے جا کر تم خود جو پاس پڑھی ہیں اگر یہی کچھ تو اول پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی کیونکہ جب حکم پاکستان کے نظام کی موافقت مثال پاکستان میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو نظام کو فرقہ سارا تو اس کی موافقت میں بےمان ٹولہ ہے بے ہے، نیچری ٹولہ ہے جو انہوں نے بنایا سب دجل فریب کیا اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا جو کچھ تیار کیا سارا وہ تمہارے سامنے ہے آج ایمان سے بتاؤ سلمان تاثیر کے بنا جو ممتاز قادری کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آئین کے مطابق کافر کافر گرستا چلا رہا جو ہے نظام مصطفیٰ لائیں گے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے او میں کہا کتے کا کو پدا نہیں پاغل کتے مطلب لگا جائے مستر ساتھ ولیوں کی سامتہ تھا ملک اس نے اسلام کے زبن بنایا پاکستان اسلامی ملک ہے لیاقت ریخ آشی کے رسول تھے Hmm. ہلکے تو تریقا چلا وہ لان پیا جا کامج کو نظام اگ نظام مستفا نافذ کرنا چاہتے ہیں hmm. ولی میں گیا گیا تو تو نام ہاں کہ یار آبی میں میںلت اور ناکامی وجہ پہنچ گیا سمجھ گیا کی مولویو مجھے میں بزرگان دے بزرگ چلیا اس دن تو دی بزرگ دی کرو اج تامیابی تیر نہ چومے پھیرا سلیا جی آخیا سلیا کی جنو ہزور پا خواب دونوں پتا نہیں بزرگ بندہ اچھی اتباہ نہیں کی تھی. بابے ہوڑی نہڑ چی نہڑھی بابے پگتی سب سرگاہ مولوی ادرات چل رہے بابے ہوا سی ادلیا خاندان بی ری جناب ادلی کی آپ کی بیٹی پاک ادل کے اسلے بیچی واڈیے پیچھے چلیں گے بابے شیار بابی ہے آدھے اوی ٹھیک ہے لا مذہب سننا ہر کوئی کھیچی پھرتا مزہ محمد بابی اپنے آلکے کھینچتے لیکن ایسا مطلب بابے ہوئی بلکہ کھنڈے ہوں سن کے خطابات موجود ہوتے yeah. شرم کرو تھوڑا بہت ہی کھنی کے جگڑے کو yeah. اصل پھرنے پھر نہیں yeah. لانتی جدو بزرگوں دے خلاف چل گئے کامیابی میں مولوی نو لہنتی کامیاب ہونا چاہتے ہو کڈو گوڈ بابے علی میں کامیاب ہو نہیں کھیل کٹو گیا بابے کامیابی دسو سچی دسی اللہ بندے یہ اصل نکل میں ایسے دعوت بیٹھ گیا میں سب نو دعوت بس میں آپ بھی یہ کرنا سمجھنے